فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ هم پس جب کے کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلودہ ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے سامعین اب نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قیامت, قیامت کی, کی ہولناکیاں ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساختن قیامت کا نام ہے اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نفخے کی آواز اور اس کا شور و غل کانوں کے پردے پھاڑ دے گا اس دن انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے گا لیکن بھاگتا پھرے گا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا شوہر بیوی کو دیکھ کر کہے گا کہ بتلا تیرے ساتھ میں نے دنیا میں کیسا کچھ سلوک کیا وہ کہے گی کہ بے شک آپ نے میرے ساتھ بہت ہی خوش سلوکی کی،, کی بہت پیار محبت سے رکھا یہ کہے گا کہ آج مجھے ضرورت ہے صرف ایک نیکی دے دو تاکہ اس آفت سے چھوٹ جاؤں تو وہ جواب دے گی کہ آپ کا سوال تھوڑی سی چیز کا ہی ہے مگر کیا کروں یہی ضرورت مجھے درپیش ہے اور اسی کا خوف مجھے لگ رہا ہے میں تو نیکی نہیں دے سکتی بیٹا باپ سے ملے گا یہی کہے گا اور یہی جواب پائے گا شفاعت کا تدکرہ صحیح حدیث میں شفاعت کا بیان فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولو العظم پیغمبروں سے لوگ شفاعت کی طلب کریں گے اور ان میں سے ہر ایک یہی کہیں گے کہ نفسی نفسی یہاں تک کہ عیسی روح اللہ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میں اللہ تعالیٰ سے سوائے اپنی جان کی اور کسی کے لیے کچھ بھی نہ کہوں گا میں تو آج اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ نہ کہوں گا جن کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں الغرض دوست دوست سے رشتہ دار رشتہ دار سے منھ چھپاتا پھرے گا ہر ایک آپ دھاپی میں لگا ہوگا کسی کو دوسرے کا ہوش بھی نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ننگے پیروں ننگے بدن اور بے خطنہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جمع کیے جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظریں پڑیں گی فرمایا اس روز کی گھبراہٹ وہاں کا حیرت انگیز ہنگامہ ہر شخص کو مشغول کیے ہوئے ہوگا بھلا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع اس دن کہا بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کی تلاوت تھرمائی لک المری امن یوم شنگنی دوسری روایت میں ہے کہ یہ بیوی صاحبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی اور روایت میں ہے کہ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں ایک بات پوچھتی ہوں ذرا بتا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جانتا ہوں تو ضرور بتلاؤں گا پوچھا اے اللہ کے رسول لوگوں کا حشر کس طرح ہوگا یعنی بروز قیامت لوگ کس طرح اکٹھا کیے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے پیروں اور ننگے بدن تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کیا عورتیں بھی اسی حالت میں ہوں گی فرمایا ہاں یہ سن کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ افسوس کرنے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس آیت کو سن لو پھر تمہیں اس کا کوئی رنج و غم نہ رہے گا کہ کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پوچھا اللہ کے رسول وہ آیت کون سی ہے فرمایا لک المری امن دن شعن ایک روایت میں ہے کہ ام المنین سعودا رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ سن کر لوگ اس طرح ننگے بدن ننگے پاؤں بے خطنہ جمع کیے جائیں گے پسینے میں غرق ہوں گے کسی کے منہ تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا اور کسی کے کانوں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کے دو گروہ ہوں گے بعض تو وہ ہوں گے جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے دل خوشی سے مطمئن ہوں گے منہ خوبصورت اور نورانی ہوں گے یہ تو جنتی جماعت ہے دوسرا گروہ دو ذخیوں کا ہوگا ان کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے گرد آلودہ ہوں گے حدیث میں ہے کہ ان کا پسینہ مثل لگام کے ہو رہا ہوگا پھر گرد و غبار پڑ رہا ہوگا یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں کفر تھا اور اعمال میں بدکاری تھی جیسے اور جگہ ہے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجرًا <كفارًا> یعنی ان کفار کی اولاد بھی بدکار کافر ہی ہوگی سامعین الحمد للہ سورہ ابس کی تفسیر مکمل ہوئی